والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد بالمفتفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا نساء النبي لست النكاهد من النساء <تصفيق> <تصفيق> فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرز وكل قولا معروفا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العليل العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ون ہن وکل مین شاہی نمی ن شاہ نلحمد برادرانی اسلام واجب الخت رام دوستوں عزیز نوجوانوں الحمد سلسلہ دروس سیرت الماحات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذمن میں ہم نے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا سیدہ سعودا رضی اللہ تعالی انہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعلق رہا کہ سیرت سیبا کے بارے میں کچھ باتیں اپنے کم علم کے مطابق حلف کی تھیں اور آج کے درس میں تقریباً دو ام المؤمنین کے بارے میں بات ہوگی ایک تو آپ کی بیوی بی صاحبہ ہیں بی بی زینب اور بی بی زینب کے نام سے دو بیبیاں ہیں عزول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی بی زینب جو ہیں یہ بنت حزیم خزائم ہیں حزیمہ ہیں رضی اللہ تعالی الحا واحا اور ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ طفیل ابن الحرار ہی وہ بی, بی ہیں ماشاء اللہ کے کثرت جود و سخا سے ان کا لقب ہو گیا تھا ام المساقی یعنی آپ کی طبیعت میں الحمدللہ اتنی سخاوت تھی اتنی سخاوت تھی کہ کچھ بھی ہو کوئی ان کے دروازے سے خالی نہیں جائے اسی طرح جیسے حضرت جعفر جو ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں جعفر ابن عبی طالب ہیں ان کی بھی قنیت مشہور ہو گئی تھی ابو البساقی کی کیونکہ ان میں بھی بے انصحاف رہا اور کیسے نہ ہو اعلی رسول ہیں اہل بیتے رسول ہیں اقالب رسول, رسول ہیں اسی طرح سیدنا حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی یعنی سخاوت ضرب المثل اسی طرح بزرگوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین سفر فرما رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ عرب کا سفر جو ہے ایک سہرائی سفر ہوتا ہے آج کل تو دنیا نے بہت ترقی کر لی وقت اور یہ تھا کہ بھائی آپ یہاں سے سفر کریں مدینہ منورہ تک کوئی آبادی نہیں ریاض تک دمام تک احسا تک جہاں تک جائیں کوئی آبادی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا یعنی لوگ جو ہیں ٹرکوں کے اور بسوں کے نیچے جو سایہ ہوتا ہے نا اسی کو سایہ سمجھ کے آرام کرتے تھے اور سڑکیں کا سڑکیں اتنی خراب تھی کہ جو بڑے بڑے ٹرک لاؤڈ ہوتے تھے نا ابھی چینی لے جانی ہے سیمنٹ لے جانی ہے کسی ایک ملک سے شہر سے دوسرے شہر پر اس پر بیٹھنا جو ہے وہ ترجیح دی جاتی تھی کہ بھائی کوئی گاڑی جا رہی ہو بھری ہوئی وزیر شیپ کے لیے تو اس نے کرایہ طے کر لیا اور سامان کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ اس کو جب کم لگے بھرنا کو بہت بڑا امتحان ہوتا تو سیدنا حسن حاصل حسین رضوان اللہ علیہم اجمین جب سفر کے لیے نکلے اتفاق کی بات یہ ہے کہ راستے میں بارش شروع تو اب بارش سے بچنے کا کوئی حل نہیں تھا دور سے آپ کو خیمے کچھ نظر آئے کیونکہ پرانے دور میں آراب جو تھے بدو جو تھے وہ خیمے لگا کے زندگی گزارتے تھے اپنے مال مویشی لے آئے جہاں تھوڑا سا پانی شانی لے کھا وہاں خیمے لگا کے زندگی گزاری پھر وہاں سے ختم ہوا تو خیمہ اٹھایا اور گھر اٹھایا اور مال اٹھایا اور چلے گئے تو ایک خیمہ نظر آیا تو حضرت تو اس خیمے پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک بڑیا بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ میرے خامند ابھی آ جائیں گے تو عالم الرسلم آئے بالکل مہمان ہیں آپ کو اور عرب لوگ جو ہیں ان کی صحابت بھی یعنی ضرب المسل ہے دنیا یہ ہمیں اس لیے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ ہم شہروں میں ہیں اور شہروں میں لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مختلف دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ عرب بن گئے وہ بیس سال میں بن گیا وہ پچاس سال میں بن گیا اصل عرب جو ہیں وہ تو دور ہیں تو اس کا خامن بھی آ گیا اس نے کہا کہ آلن وسالن میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں آج اتنے اچھے مہمان ہیں تو اس نے ٹھہرایا اللہ کی شان یہ ہے کہ بارش جو ہے وہ تھمنے میں نہ آئے تھوڑا سا وقفہ ہوا اس نے جناب ڈمبا زیبے کیا اور ذیبے کرنے کے بعد بنایا اور پکایا اور کھلایا بارش دوسرے دن پھر شروع ہوگی اس نے تیاری کی کہ صبح جلے جائیں گے بارش آگے اس نے ایک اور دمبا زیبے کر دیا وہ کھلایا وہ دن گزر گیا تیسرے دن نے تیاری کی جب بالکل تیار ہو کے اٹھے اور ارادہ کیا تو بارش پھر شروع ہو گئی تو تین دن حضرت حسن اور حسین اور آپ کے ساتھ دو خادم تھے چار آدمیوں نے وہاں خیموں میں گزارا ان کے ساتھ بھی اپنے خیمے تھے ان نے بھی لگا لیے اور تیسرے دن کے بعد جب بارش ختم ہوئی اس نے تیسرے دن بھی لمبازی پہ کیا تو چوتھے دن جب آپ چلنے لگے تو آپ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ساتھ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً بیس ہزار درہم ہمارے ساتھ ہیں ورنہ میں دس ہزار درہم اس کو دے دو اس عرب کو اس بدو کو دس ہزار درہم دے دو اور یہ بھی بتا دو کہ کبھی مدینہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اکرم سنا تو جب مدینہ منورہ کا کبھی گزر ہو تو ہمیں نہ بھولنا خادم نے کہا اس نے کہا حضرت ابھی تو ہم نے سفر پہ جانا ہے یہ تو پہلا پڑاؤ ہو گیا قدرت کی طرف سے اور آپ نے بیس ہزار میں سے دس ہزار کا حکم دے دیا کہ اس کو دینے اس نے ہمیں تین ڈمبے دیبے کر کے کھلائے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں تو سو روپے کا بھی ڈمبا نہیں ہوگا تو اتنے پیسے تو ہم نے اس کو دے دیے تو آگے کیسے جائیں حضرت حسین نے فرمایا اس نے کہا, کہا کہ دیکھو بات سنو وہ بدو ہم سے زیادہ سخی ہے انہو اجب دو منا ہم سے زیادہ سخت نے کہا کیسے آپ سے زیادہ سخت ہم دس ہزار ہم دے رہے ہیں اس نے تین ڈمبے کو نے کہا خدا کے بندے اس کی تو جائیداد ہی تین ڈمبے تھی دیکھا نہیں اس کے بعد وہی تین ڈمبے تھے جو چلا کے لے آیا تھا چوتھا تو اس کے بعد ڈمبا تھا نہیں اس نے تو گویا اپنے گھر کا سارا سام پہ قربان کر دیا ہم نے تو جو پیسے سفر میں وہی آدھے بچا لیے سخی تو وہ ہے ہم سخی چھوڑے تو اس طرح کی سخاوتیں جو ہیں عرب میں ایک ضرب المثل ہوتی اسی لیے بھی عائشہ صدیقہ رلی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت دعالم سرکار دو عالم بھی رمضان شریف کے اندر ایسی سخاوت ہوتی تھی کر رہی ہر مرسل جیسے باتیں سبا چل رہی ہوئی معنی یہ ہے کہ جب ہوا چلے گی سب کو لگے گی نا. وہ تو یہ نہیں پوچھتی نا نہ کہ تم نیک ہو تم نوازی ہو تم نوازی نہیں ہو تم مسلمان ہو تم کافر ہو تم عابد ہو زاہد ہو گناہگار ہو فاسق و فاجل سب کو لگے تو حضور کی سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ جو آیا سب مستفید ہو رہا ہے تو آپ نے بنا کہ آپ کی سخاوت ہے نہیں کر رہی ہل برسل جیسے آواز چل تو بی بی زینب جو ہیں ان کا لقب ام المساکین ہو گیا تھا آپ کی کثرت سخاوت کی وجہ سے اور یہ بھی وہی بیوی ہیں جو حدیث مبارک میں ایک واقعے کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر کیونکہ آپ نے جن لوگوں نے سمجھ رہا تھا وہ تو اسی وقت سمجھ گئے تھے عجت الوزا پہ سمجھ گئے تھے کہ الیوم تو لکم دینکم واتمن تو علیکم نحمتی وردی تو رقم الاسلام دین آ وہ سمجھ گئے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی جب یہ سورت اتری جان اللہ تنا افواج صحابت سمجھ گئے حضرت ابو بکر سمجھ گئے ابن عباس سمجھ گئے کہ بھائی جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے نعمت پوری ہو گئی تو حضور کا کام مکمل ہو گیا ہے جب کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب حضور کے جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے تو اسی لیے حضور صلی اللہ ع وص وسلم نے جب یہ باتیں سنی ہیں تو صحابہ میں گھر میں بحات المینین میں یہ باتیں تو پہنچنی شروع ہو گئی تو اب ان کی طبیعتوں میں فرا رسول کا اثر آنے لگا تو حضور نے ایک دن فرمایا کہ اسرا کن نبی لن اتول حضور نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ اسراؤ کن لو کن اتولا کہ تم میں سے وہ بیوی بی میرے پاس جلد آنے والی ہے جس کا ہاتھ لمبا ہو ایک کلمہ حضور نے فرما دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور جو بھی فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اللہ کے خبر دینے سے فرماتے تو امہات ہاتین حضور کی ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ جب حضور کی وفات ہو گئی تو اب ہم نے کہا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب بیوی ہوگی جلدی فوت ہوگی تاکہ اس کا لکھا جو ہے حضور سے جلدی ہو تو فرماتی ہیں کہ ہم نے باقاعدہ ہاتھ پیمائش کہ ہر بیوی بی کا ہاتھ پیمائش کرو ہم چھوٹی سی لکڑیاں توڑ کے لے لیں اور ہاتھ پیمائش کریں طول بھی دیکھ رہے ہیں اور عرض بھی دیکھ رہے ہیں تو کہا کہ ہاتھ تو سب سے لمبا تھا بی بی سودا کا بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ لمبے تھے تو ہم نے کہا کہ بی بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم ہی خوش نصیب ہو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اسرا کن نبی لہوکن اتول اکن سب سے پہلے میرے پاس وہ آئیں جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے تو ہاتھ تو آپ کے لمبے ہیں آپ خوش نصیب ہیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت ہمیں حیرت ہوئی کہ حضور کے بعد جلدی وفات جو ہے وہ بی بی زینب کی ہو گئی باد علماء نے یہ واقعہ انہی بی بی سے منسوب کیا لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بی بی زینب تو حضور کی حیات میں فوت ہو گئی لہذا ان سے یہ واقعہ کیسے منسوخ کیا جاتا ہے اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری بھی یہ بھی زینب بنتے فزیم جو ہیں حزائمہ جو ہیں یہ نہیں کیونکہ ان کا تو اتفاق ہی ایسا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے بس ان کو حضور کی ادواج اور بحاتر مؤمنین میں شامل کرنا تھا کہ آپ کے پہلے شوہر جو تھے وہ توفیل ابن الحث تھے اور تفیل بن الحار جو تھے وہ غزبہ میں شہید ہو گئے اور بی بی صحابہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی اور اللہ کی شان یہ تھا کہ بی بی عین جوانی میں بیوہ ہوئی یعنی بالکل آپ کی یعنی آپ کی وفات جو ہے وہ تیس سال کی عمر میں تو افوت ہو گئی تو بی بی زیرب کی عمر مبارک جو ہے بالکل عین آن, ان فوان شباب تھا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی وہ اطولکن یدن سے مراد یہ تھا ہاتھ لمبا بنا جو سخی ہاتھ لمبے سے مراد یہ نہیں تھا کہ حقیقت ہاتھ پیمائش کیے جائیں بلکہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ تھا کہ ان کا ہاتھ جو ہے کھلا ہو اللہ کے راستے میں دینے میں خیرات میں سخاوت میں کہ ہر وقت بس خیر ہی خیر ہے خیرات ہی خیرات ہے سخاوت ہی سخاوت ہے اور جوت ہی جو ہے تو بال دی ان لوگوں نے ان سے لیکن ان سے واقعہ منسوب نہیں ہے کیونکہ یہ بی صاحبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف آٹھ مہینے رہی اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں صرف دو مہینے رہی لیکن زیادہ روایات یہی ہیں راجی روایات یہ ہی ہیں کہ بی بی صاحبہ آٹھ مہینے رہی آٹھ مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اس کے بعد وفات ہو گئی حضور نے خود جنازہ پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقی میں دفن کیا تو ان کی زندگی کے ایاس اتنے مختصر ہیں کہ محدثین سین میں زیادہ بحث نہیں فرمائی ہے کیونکہ ایک بیوی نے وفات ہوئی اس کے شوہر کی عزت گزری عدت کے بعد حضور سے شادی ہوئی اور حضور کے گھر میں اگر دو بار ہی گزرے ہوں تو کتنے واقعات پیش آتے ان کے بعد پھر جو مقام ہے جو نکاح ہوا ہے وہ ہے بی بی ام سلمہ ام سلمہ جو ہے یہ کنیت ہے آپ کا نام جو ہے ہند بنت امیہ آپ کا نام ہند ہے ام سلمہ جو ہے یہ کنیت ہے اچھا کنیت کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی اولاد ہو جو بڑی اولاد ہو اسی کے نام سے کنیت رکھی جاتی اور کبھی اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کسی دوسری بنا پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا دیکھا تو آپ سوئے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی مٹی پر سر رکھا ہوا ہے اور سر مبارک میں مٹی ہے اور نیند ہے بالکل جوانی کی نیند سی حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ نے اٹھایا بھی اور محبت سے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور مٹی بھی جھاڑی اور کہا کم یا ابھی دو راب کم یا ابھی دو مٹی کے باپ اٹھو تو حضرت ابھی حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حضور کی کنیت اتنی محبوب ہوئی حالانکہ آپ کی کونیت تھی ابل حسن کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں تو حضرت علی رضی اللہ ہمیشہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے سے ہوتی ہے آدمی آپ کی کنیت اب الحسن کا چھوڑ دی اب الحسن کنیت نے کہا جو کنیت حضور نے دی ہے اس سے بڑی اچھی کنیت کیا ہو سکتی تو کبھی کبھی ایسے اسباب کے ساتھ بھی آدمی کو کنیت کر دی جاتی کسی طرح کسی کا لقب جو ہے کسی سبب سے بھی آ جاتی ایک دن حضور پاک نے خوشی میں مزاح میں کیونکہ شریعت میں مزاح جائز ہے مزاق ناجائز مذاق ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا ایسی بات کرنا کہ دوسرے کی صبح کی ہو تحقیر ہو تنقید ہو اس کی شان کے خلاف بات ہو یا ویسی بات غلط ہو اور مزہ ہوتی ہے ایسی بات کرنا جب بھائی ہنسی ہو خوشی محسوس ہو لیکن اس کی کسی قسم کی تنقید اور توہین مقصود نہ ہو تو اسلام میں مزاح کی اجازت ہے حضور خود بھی مذاق مزاح فرماتے تو ایک دن ایک صحابی کو حضور نے مزا مزا میں فرماری یاد العدنین اور دو کانوں والے ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں چار تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہی لگ پھر کبھی ان نے نہیں چھوڑا میں کہا یہ حضور نے مجھے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت نے حضور نے بدلا یادنین اسی طرح آج ایسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حضور ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ نے چار رکعتوں کے بجائے دو رکعت پڑا دی اور سلام پھیر دیا جب سلام پھر تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا اس نے کہا کو صرت اس تو اب نصیت یار رسود اللہ نماز چھوٹی ہو گئی آپ بھول گئے آپ نے سر میں خصرت اس و نماز چھوٹی ہوئی نہ میں ہوں میں نے پوری نماز پڑھائی کیا بھی کیا کہ پھر کیا, کیا کہا صلات صلات کو صرت اس تو اب نصیت یار رسود اللہ اور کو صرت اصلاح دو آباد نصی اس بیچارے نے پھر تیشے دفعت کیا آپ کو نواز کی بات کی نا ورنہ کون اللہ کے نبی کے سامنے ایسی بات کہہ سکتی ہے ہم نے کہا آپ کو صرف صلاح تو ہم نے سیتے یار رسول اللہ تو حضرت صحابہ کی طرف دیکھ بھر میں اساتا قصل کیا تھا یہ دو ہاتھوں والے نے ٹھیک بات کی ہر آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں کسی آدمی کے دو ہاتھ نہیں ہوتے ہر آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں لیکن اگر محبت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ دیکھیں کہ آم جیسے محدثین کے پاس روایات میں آتا ہے حمید دن طویل ان کا قد لمبا جو اسی سے معروف ہوگا تو ان میں زلمہ جو کنیت ہے ان کی کنیت تو بڑی صحیح کونیت تھی کیونکہ ان کی چار بیت اولاد ہیں تو پہلی پہلی اولاد جو ہے اس بیٹی کا نام سلما ایک بیٹی کا نام سلمہ تھا اور اسی طرح ایک بیٹی کا نام انہوں نے زیرب رکھا تھا اور بیٹے جو تھے ایک کا نام عمر تھا اور ایک کا نام عبداللہ تو آپ کے دو بیٹے تھے اور دو بیٹیاں تو جس میں ان کی کونیت جو تھی وہ امن سلمہ ہو گئی ورنہ ان کا نام جو ہے وہ ہند بنت امیہ اور ابو امیہ جو ہے یہ عرب کا سردار ہے یہ بنو مخلوم سے ہیں اور بنو مخلوم جو ہے قریش کا بدل ہے اور یہ بہت بڑے سردار ہیں اور ابو امیہ جو ہیں یہ اتنے سخی تھے کہ جب کسی قافلے میں سفر کے لیے نکلتے کافلے شام کو جاتے تھے کافلے یمن کو جاتے تھے تو جس کافلے میں ابو امیہ ہوتے تھے تو ان کا اعلان تھا کہ جس کافلے میں میں جاؤں گا تو سارے قافلے کا خرچہ جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ سارے سفر میں میرا میری ذمہ داری ہوگی تو سارے قافلے کے لیے کھانا بنا دوں تو حتیٰ کے وہاں, وہاں کے اس دور کے لوگوں نے ان کا نام رکھا تھا زاد راک کہ بھی یہ سفر کرنے والوں کا تو ذریعہ ہے سفر کرنے والوں کا تو ذات ہے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے تو ذات اور راکب ان کا لا قبل ہوئی. یہ بڑے قبیل ہے قریش کے بڑے خاندانی لوگوں میں تو بی بی سلمہ جو ہیں ہند بنت ابو میا ان کی پہلی شادی جو ہوئی وہ عبداللہ ابن ہبن اب سے ہوئی وہ بھی خاندان ہے قریش جب اسلام لے آئے تو امتحان شروع ہو گیا یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے دوستی لگائیں گے تو پھر امتحان تو آئے ارسلامی محسوس رو منہ وفت آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جتنا پکا ایمان والا ہے اتنا زیادہ امتحان اتنا زیادہ ابتد میں ہے اتنا زیادہ مسائب میں ہے اور مسائب کی پٹھیوں میں ڈال کے ان کو قدرت شاید کندن بنانا چاہتی تو یہ بڑے لوگ تھے اب جب جناب آدمی اس کی بٹھی شروع ہوئی تو سب سے پہلے ہبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا عبداللہ ابن ہے ابل اسرد ہے اپنی بیوی کے ساتھ ان سلمہ کے ساتھ نہیں جیسا ہبشہ چلے گئے اچھا حبشی میں پہنچنے کے بعد معلومات پہنچے پہلے تو خبریں آدمیوں کے آنے سے آتی تھیں اب روز تو آدمی حبشہ آتا نہیں تھا مہینوں کے بعد آتی تو ان کو خبر ملی کہ مکے والوں نے کچھ اسلام کی طرف میلان کر دیا اصل واقعہ کیا, کیا تھا اصل واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت والن پڑھی جب آپ نے صورت و نجم پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے و نجم ازا ہوا معذ اللہ صاحب کو وبا پاک اور لسان نبوت تو ایسا سما باندھا کہ جب حضور نجم کی سجدے میں گئے نا جو مشرقین سن کر وہ بھی سجئے بعض لوگوں نے یہاں بڑی روایات لکھی ہیں کہ نہیں اثر بات یہ تھی کہ شیطان نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر اس نے جب صورت نجم آئی تو اس نے ایک آیت جو ہے یعنی کافروں کے دماغ میں ڈال دی کہ ان شفاط ہن لطرت جا تو یہ بالکل جھوٹھی روایات ہیں یہودیوں نے گھری ہیں یہ ابتدائی سے روایات بنانے میں بڑے معروف ہیں مشہور ہے یہودی اصل بات یہ تھی کہ وہ قرآن کا اثر ایسا تھا یہ تو حضور کے زمانے کی تو بہت بڑی بات کی بات ہے نا یہ اپنا قاری عبد الباسط جس کا آپ نے نام سنا ہے معروفات معروف آدمی اب کے رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے وہ ایک دفعہ آئے پاکستان دورے پر ان کو ہمارے دوست تھے اور بھائی تھے اب تو وہ بھی مرحوم ہو گئے سیر عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ خطیب بادشاہی مسجد انہوں نے اہتمام کیا تھا اور سرکاری طور پہ بلایا گیا اور بڑا اعزاز ہوا مخالف الباسد کو اللہ نے ایک مقام دیا تو سارے پاکستان میں ان کے کراط کی محفل قرعت رکھی گئی اسلام مسلم اس, اس شہر میں اس شہر میں اس شہر میں تو اب مجھے وہ بات یاد نہیں آ رہی کہ کون سا شہر تھا یا کون سا ضلع تھا وہاں جب گئے تو وہاں کے کمشنر جو تھے ना وہ کچھ مسلک کا شیعہ تھا لیکن تھا تھوڑا دین سے دور بعض ہوتے ہیں शिया ہوتے ہیں جب اپنے مسلق میں کٹر ہوتے ہیں بعض یہ ہوتا ہے کہ نام کے شیعہ ہوتے ہیں نام کے سنی ہوتے ہیں ہوتے کچھ بھی نہیں صرف ایک نام ہوتا ہے ان کا पता ان کو نہ پتا ہوتا ہے کہ سنی کیا بلا ہے نہ پتا ہوتا ہے شیعہ کیا وہ <تصفح> بھی کوئی اسی قسم کا آدمی تھا اس کو دعوت دی گئی کہ جی آج رات محفلے کے رات ہے اور مصر سے کاری آئے ہوئے ہیں آپ نے مہربانی کریں تشیف لائیں اس نے بہانہ بنایا میں بڑا مصروف ہوں میں یہ ہوں وہ یہ ہوں مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور ہے یار یہ مولوی لوگ ہیں سارے داڑی والے اکٹھے ہوں گے ساری رات ہمارے سب نکال لیں گے ساری رات بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے رہیں گے ان کو تو عادت ہے راتوں کو قرآن پڑھنے کی اور ان کو عادت ہوتی ہے فلموں میں اور گانوں میں اور حجروں اور مجروں میں جانے کی تو وہ بڑا تفاوت ہوتا ہے مزاج ملتا نہیں خیر بڑی مشکل سے ہی وہ آ گئے اب آ گیا تو عہدہ بڑا تھا کبشکر تھا تو صاف بات ہے کہ اس کو بھی اسٹیج پہ بٹھایا گیا شیخ باسط نے جب قرآن پڑھا نہیں تو اس پہ ایسی وجد کی کیفیت تاری ہوئی وہ کرسی سے گر گیا بے ہوش ہو گیا اس کے بعد جناب کی رات بند ہوئی اور وہ نے کہا خدا کی قسم میں نے تو قرآن ہی آج سنا ہے ہم تو سمجھتے کہ اللہ کے قرآن میں اتنی تاثیر ہوتی ہے اس نے توبہ کیا اپنے سارے غلط عقائد پہ اور غلط ناماز پہ وہی مسجد میں کھڑے کھڑے توبہ کرتے صرف قرآن سن ہے ہے سمجھ بھی نہیں رہا بے چارا اس کو عربی چھوٹی جاتی تھی کہ وہ قرآن سمجھ لیکن قرآن کی تاثیر اور کچھ شیخ باسط کے کان میں ڈالی گئی بات کہ یہ بندہ جو ہے تمہاری محفل میں آنے سے انکاری تھا کچھ رات کو وہ گھڑی تھی کوئی وقت تھا کوئی شوق تھا کوئی ذوق تھا تو ذریعے سارے بن گئے اور اللہ نے ایسا قرآن کی تاثیر دکھائی کہ وہ وہ ہند کرسی سے بیٹھے بیٹھے گئے تو اس لیے اصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور جو پڑھ رہے تھے نا تو توبت اللہ ہو اور صبح کا سما ہو <laughs> اور باد سبھا چل رہی ہو اور پھر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور زبان نبت و رسالت ہو سرکار دو عالم رحمت دو عالم تو مشرقین بھی سن رہے تھے اور حضور پاک نے جب قرآن پڑھا نہیں تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب سجدے کی آیت آئی حضور سجدے میں گئے سارے مشرقین سجدے یہ بات پہنچ گئی افشے میں کہ قریش مسلمان ہو گئے حضور کے ساتھ ہم نے دیکھا نا بات پڑے بات چل نکلی جو لوگ سبا پہ آئے ہوئے تھے قصہ تھا اصل تو بات ہوتی ہے نا کہ جیسے وہ ہمارے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت ہندوستان تھا پاکستان نہیں بنا تھا کوئی حاجی حج کر کے گئے تو کسی نے پوچھا کہ جی حال حوال سنا ہے نے کہا یار کیا حوال سنا ہے حج تو ہم پڑ رہے ہیں لیکن مکے کے لوگ جو ہیں نا وہ تو بالکل وہ تو کوئی اللہ جان پتا نہیں کون سا دین ہے ان کا بس ہم نے تو حج پہ جانا تھا مکے کے بغیر حاضری ہوتا کابے کے بغیر حاج نہیں ہوتا تو ہم کہاں جاتے مجبور ہے نا ہمیں جانا پڑا لیکن وہاں تو حالات عجیب ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا مکے والوں کا انہوں نے کہا کیا ہو گیا وہ تو فجر کی نواز تین رکعت پڑھتے ہیں نے کہا کیا ہو گیا مکے والوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ فجر کی نماز وہ تین رکاط پڑھتے ان نے کہا تو وہ آگے بھی تو کیا ہوتے ہیں نا اچھا انہیں نماز ہی نبی کی بدل دی اچھا وجہ کیا تھی کہ اس شریف آدمی کو موقع ملا نا جمعہ کا دن تھا تو صورت سے سجا پڑی ماں نے تو تین رکاوت ہو گئی نا اس شریف آدمی کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تو آیت تھے سجا کی وجہ سے سجدہ ہے پھر رکاعت تھوڑی ہے جی حالت تو سوچنے والے کی اور کہنے والے کی, کی تو اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بات جو ہے وہ چل نکلتی اللہ مبارک ہوتا رہے بھوکیہ میں بات پہنچی انہیں کہ آجی مشرقین تو سارے مسلمان ہو گئے مکہ اور سردار ہم نے خود دیکھا ہے حضور کے ساتھ نماز پڑھے تو اب جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے وہ واپس آئے مزہ بچے تو بچے ہوتے ہیں جی کہیں کے بھی ہوں لا ہدایت تو اب جناب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے واپس آ مکہ اب جب مکہ آئے تو وہ کافی مشرقین اسی طرح ظلم ہو رہا تھا تو پھر دوبارہ ہجرت کی ابشہ پھر واپس ہبشہ کہتے ہیں اور اس کے بعد اب تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کے لیے اب مدینہ منورہ کے لیے جو ہجرت تھی اس کا بڑا عجیب واقع ہو اچھا اب اس میں بھی یعنی مرقین کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اول امن حاجر کہ سب سے پہلی عورت جس نے ہجرت کی وہ ام سلمہ ہے مدینے کی ہجرت بھی سب سے پہلے ان نے کی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں تھی بلکہ ایک عورت تھی مکر امان اس نے سب سے پہلے ہجرت اور ان نے کہا مردوں میں سب سے پہلے ام سلمہ کا شوہر عبداللہ ابن ابلسوت اور بعض نے کہا کہ نہیں غصہ ابن عمین ہے وہ سب ابن عمیر ہیں جن نے سب سے پہلے ہجرت کی تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو پھر محدثین نے جمع کی انہوں نے کہا بھائی ہجرت کے طور پہ مشرقین مکہ سے خوف کھاتے ہوئے جن لوگوں نے سب سے پہلے مدینے کی کیا ہے تو وہ تو ام سلمہ اور ان کا چوا وہ ابن عمیر جو ہیں ان کا واقعہ تو یوں ہے کہ مدینے والے ایک سال آئے تھے حج کے موقع پر اور چپکے سے انہوں نے مسجد اقباب میں حضور کے ہاتھ پہ ویت کی مسجد آکبا جو تھی یہ جہاں آپ مینا میں جاتے ہیں جملۃ القبا یہ وادی آکبا میں اس سے پہلے مسجد تھی چھوٹی چیز یہ وہ جگہ تھی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انصارے مدینہ سے ویت کی اور سات آدمی مسلمان ہوئے ان نے بت کی اور دوبارہ اگلے سال جب حج پہ آئے تو ستر آدمی آئے بادشاہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے خفیہ طریقے پہ آئے تم نے کہا کہ یا رسول اللہ اب چونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ ستر تو ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمارے خاندان بھی ہے ہمارے گھر بھی ہیں ہماری اولاد بھی ہے تو ہمیں کوئی یاد تو ہو جو دین سکھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف ابن عمیر کی ذمہ داری لگائی کہ تم جا کے ان کو دین سکھاؤ تو اس لیے اب محدثین نے جمع کیا انہوں نے کہا مصحف ابن عمیر کو تو حضور نے بھیجا اور انہوں نے کفار کے خوف سے ہجرت کی تو لہذا یہ بھی یعنی اچھا ایک بعض لوگوں نے یوں جمع کیا ہے کہ ایک تھا خوف مشرقین سے مکہ چھوڑنا ایک ہے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنا تو ہجرت کے حکم آنے کے بعد جو ہے ان نے ہجرت لی کی ان نے پہلے ہی سب سے پہلے یہ پہنچے ہیں مدینہ منور اور ان کا ہجرت کے لیے بھی ایک عظیم امتحان <تصفح> کہ جب عبداللہ ابن اب لسود اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے بچوں کو لے کے مدین منورم کے لیے روانہ ہوئے مکہ سے نکلے تو جب آپ تنیم کے قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے سارے لوگ کٹے ہوئے ان کا عید آئی نہ یا عبداللہ کہاں جا رہے ہیں ان میں مدینہ جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہوتے کبھی آپ یہاں رہنے ہی نہیں دیتے جب آپ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دیتے صواف نہیں کرنے دیتے حقے میں نہیں آنے دیتے ہم کیا کریں یہاں انہوں نے کہا دیکھو باسر بنی مخدوم قبیلے کے سارے بڑے لوگ جو تھے اکٹھے ہو گئے हो نے کہا کہ دیکھو باسر تم جانا چاہتے ہو چل جاؤ لیکن ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے تمہیں تم ام سلمہ کو نہیں لے جا سکتے یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے ہم نہیں چھوٹیں گے ان نے کہا خدا کے بندے میری بیوی ہے تمہارے قبیلے کی بیٹی ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن بہرحال اب تو میری بیوی ہے ان نے کہا اب زیادہ بات بس تم نے جانا ہے جاؤ اس کو چھوڑو تو عبداللہ ابن ابل اسمد جو ہیں وہ اکیلے چلے گئے وہ بیوی سلمہ کو واپس لے آئے اور مکے میں آ کے کہا کہ مکے میں رہنا ہے رہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کچھ نہیں چھیڑیں گے کیونکہ تم تو امیہ کی بیٹی ہو لیکن تمہیں جانے نہیں دیں اب بی بی صاحب میں کیا کروں ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بی, بی صاحبہ جو ہیں وہ اندر اندر تیاری کر رہی ہیں جانے کی تو آپ کہ شیر شیرخار بچہ تھا تو ان سرداروں نے آ وہ بچہ بھی چھین لیا انہوں نے کہا دیکھو ہمیں پتا لگا تم پھر جا رہی ہو شوہر کے پاس مدینہ منورہ اگر جانا چاہتی ہو تو یہ تو نہیں پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بچے بھی تمہیں دیتے ان سارے بچے چھین دے اب بھی, بھی ان میں سرما جو ہے وہ کیا کرتی مدینہ شریف کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتی اور روتی رہتی ایک شوہر چلا گیا اور شیر خار بچے بھی چھین لیے گئے تو بی بی سے بروتی رہتی ایک دن بیٹھی رو رہی تھی کہ بنی اس کے اپنے قبیلے کا ایک سردار آیا اس نے دیکھا اس نے پہچانا اس نے کہا انتہ بنتی ابو میا ابو مئی کی بیٹی ہو ہندو انہوں نے کہا ہمال ہاں. تب کی کیوں رو رہی ہو اس نے کہا یہ بتایئے میرا شوہر چلا گیا انہوں نے مجھے روک لیا شوہر کے ساتھ بھی جانے دیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک زیادتی اور کی ہے کہ میرے بچے بھی چھین لیے ہیں اب میں کیا کروں نہیں تو کروں کیا مجھے بتائیں آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے اس نے آ کے ساری قوم کو جمع کیا اور نے کہا یہ کیا ظلم ہے بھائی ایک عورت ہے اس کا شوہر ہے اس کی اولاد ہے تم کون ہو روکنے والے یہ کون سی انسانیت ہے کہ اولاد بھی چھین لو اور عورت بھی چھین لو اس نے شادی کی ہے اگر اس نے دین بدل دیا بدل دیا تو بہرحال اب اس کے بچے واپس کرو سے بچے بھی واپس کرایا کہ میں سرما جب اب جانے چاہو چلی جاؤ بدیشی اب اگر روکیں گے تو میں تمہارا دفاع کروں کیونکہ وہ بڑا سردار تھا اس کا طاقت تھی قبیلے کی سارا قبیلہ ٹھنڈا ہو گیا ان کہا ٹھیک ہے جی اب بڑا ہے وہ کہتا ہے جاؤ تو جاؤ اب بھی شرما فرماتی ہے کہ میں نے اونٹنی وغیرہ کا انتظام کیا اور انتظام کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کے اکیلے مدینہ شریف کے لیے نکل پڑی چلو کبھی تو پہنچ جاؤں گی نا تو بیمیں سلما فرماتی ہیں کہ جب میں نے تنم تجاوز کیا تو حضرت عثمان ابن تلحا عثمان ابن تلہا جو کلید بردار تھا کابت اللہ کا شیبی خاندان کا جس کے پاس چابی تھی اللہ کے گھر کی اس کا نام تھا عثمان ابن سلحہ اس نے مجھے دور سے دیکھا تو پوچھا کہ انتی ام سلمہ تم ام سلمہ ہو ہند بنت ابو امیہ میں نے کہا ہلا آئی رہتا کہاں جا رہی ہو ان کا وزیرہ نے کہا کہ تم تو وزیر جا رہی ہو اکیلی عورت عجیب بات ہے وہ تم اکیلی عورت ہو اتنا بڑا سفر ہے مدینہ منورہ کا پندرہ پندرہ بیس بیس دن میں تو آدمی پہنچا تھا اونٹوں میں اور راستے میں کھانا پینا مسائل مشکلات تو اس نے کہا عثمان مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرا شوہر میں یہ لے کے جا رہا تھا ان نے مجھے چھین لیا پھر مجھ سے بچے چھین لیے اب فلاں سردار کے کہنے سے اجازت دی ہے میں وقت ضائع کروں پھر ان کا دماغ خراب ہو جائے میں کیا کروں تو کہتی ہے کہ عثمان نے کہا کہ اچھا اناضح ماغ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو انہوں نے بھی اپنے اونٹ کو تیار کیا اور اس کے بعد بھی شرما فرماتی ہے کہ میرے ساتھ چل پڑا فرماتی ہے ملاہ مارا اے تو رج ایسا بندہ باہیا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے طویل سفر میں اس کی نظر کبھی میرے چہرے پہ نہیں پڑی اور اس نے کبھی آنکھیں کھول کے مجھے نہیں دیکھا ہمیشہ نظر نیچے رکھتے اور میرے اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے میں اتر جاتی اپنے کپڑے سامان اتار لیتی اور پھر وہ اونٹ کو آ کے پکڑ کے لے جاتے کہیں چرانے کے لیے اور پھر جب ہم سفر کے لیے روانہ ہوتے اونٹ کو آگے بٹھا دیتے اور خوب دور چلے جاتے میں جب اونٹ پہ بیٹھ جاتی پھر آگے میرے اونٹ کو اٹھاتے پھر اپنے اونٹ پہ بیٹھتے پھر چل پڑتے ہے کہ اتنا با خدا کی قدرت ہے کہ لفظ اس میں بھی شاید اللہ نے حیا رکھا ہوا ہے حضرت عثمان نورین بھی باہیا اور اس دور میں عثمان ابن طلحہ بھی اپنے وقت کا باہیا انسان پر باتی ہے کہ سفر کرتے کرتے کرتے کرتے ہم جب کبا کے قریب آ گئے تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ ام سلمہ ہاری ہی المدینہ یہ مدینہ مدبرہ ہے یہ اس کے آثار ہے اب میں واپس جاؤں گا کیونکہ کسی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کا سفر کرنا بھی تو معیوب ہے تو ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائے میں نے ذرا سفر کرا دیا الحمد للہ سامنے نظر آ رہا ہے کو آ چلی جاؤ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں مدین منورہ میں آئی اور سکن تو پھر قبیر بنی بنی عبد الرحمان ابن آؤف یہ حضور کے رشتے بھی تو ان کے قبیلے میں میں نے آ کے قیام کیا تو میرا شوہر بھی وہی تھے ان کو بھی پتہ لگا لیکن کبا والوں کو یہ اعتبار ہی نہیں آتا تھا مدینے والوں کو کہ میں امیا کی بیٹی ہوں جو کیونکہ میرا باپ سے اتنا بڑا آدمی تھا اور نے کہا ابو وہ کی بیٹی ہو اور اکیلے اونٹ کے مکے سے مدینے آ جائے یہ نہیں گزارا تو فرماتی ہیں کہ کافی عرصے تک لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میں ابو میاں کی بیٹی ہوں یہ تو بعد میں کچھ مکے کے لوگ آئے کچھ اور لوگ آئے اور ان سے باتیں کھلی تو ان کو پتہ لگا کہ ہاں یہ تو واقعی ہند بندو میاں ہے پھر لوگوں کے دیدوں میں ہماری قدر و منظرت پڑی اور فرماتی ہیں کہ ہمارے جانے کے تقریبا دو مہینے بعد یا اس سے کچھ مزید مدت کے بعد قدم رسول اللہ المدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم مدینہ تشریف گیا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ تشریف میں آئے تو ہمارا آنا جانا ملنا حضور کی خدمت میں بیٹھنا اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا اللہ کی رحمت سے اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب غزوہ احد تو غزوہ احد کا جب وقت آیا تو اس سے قبل مجھے ایک دن خاور نے کہا کہ انہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علم ابول نے کہا کہ ام سلمہ میں نے آج حضور سے, حضور سے ایک حدیث سنی میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں ہاں بالکل حضور کی حدیث کی کی کی کیسے نہیں سنا کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر مصیبت آ جائے جب کسی بندے کا نقصان ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موت ہو جائے مانا ہوتا ہے کوئی نقصان ہے مالی نقصان ہے پیسے کا نقصان ہے دنیاوی نقصان ہے کوئی تکلیف ہو گئی ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو فوراً اس کو کہنا چاہیے اننا دنداہ انا ار ہرا جن اللہ عمرنی کی مصیبتی مخلوف علا کلغا عبت اللی من کا خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کا نقصان ہوگا چیز گم ہو گئی جوڑ لگتے گر گیا رہی، فوراً کہے، انا راہ و انا علیہ جرون اما اجرنی فی مصیبتی خلف علا کل من کب خیر اور بعض احادیث میں اور بھی لفظ ہیں کہ اللہ عمت سے بصیبتی حادی تو بہرحال نے یعنی حضور نے وہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا تو آپ نے بنایا اب در خیر جو بندہ یہ کہے گا اس کو اللہ اس سے بہتر دے گا تو اصل بات ایک دو یاد رکھے کہ یقین کی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ, کہ یہ تو نقص ہے قرآن ہے کہ اللہ دینا سوابت ان مصیبت اللہ دینا صابت مصیبت ادا اکا لاتم مرربیم و رحم ادا اکل اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ جب کسی کو مصیبت پہنچے ایمان والوں کو تو بس یہ کہ اچھا ہیں تو دو کلمیں کریں اتنے جامع ان ہم سب اسی کے ہیں جب اسی کے ان کی طرف چلا جائے جی؟ وہ انال ان اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اس میں بھی تسلی ہے کہ آج تم غم کر رہے ہو جو چلے گئے وہ جہاں وہ گئے ہم نے بھی جانا ہے ہم نے بھی تب جانا ہے اس کا مانا ہے کہ پھر ملاقات ہوگی کم کر دیں کر تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے خامد نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اگر میری موت ہو جائے نا یہ ضرور پڑھنا ہے تمہیں اور پڑھنا بھی تین دفعہ یاد رکھو دعا جو ہے نا حضور جب بھی کرتے تھے تین دفعہ کرتے جو بھی دعا ہے مبارک حضور فرماتے تھے جو بھی دعا ہو اس کو کم از کم تین دفعہ آدمی پڑھے تین دفعہ آدمی کہے تاکہ اتباع سنت رسول بھی ہو جائے اور اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی ان الفاظوں کو بار بار ادا کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ دل میں اثر تو اب جناب یہ ہوا کہ بی پی ام سلما کہتی ہیں میں نے شوہر سے کہا میں نے کہا دیکھو عزور کا حکم ہے عزور کی حدیث ہے وہ تمہیں عمل کروں گی لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو عورت جس خامند کے نکاح میں مرے گی وہ قیامت میں جنت میں اسی خوشوہر کو ملے گی یہ قائدہ ہے تو میں تو بھائی یہ کہتی ہوں کہ تم اگر تم فوت ہو گئے نا مجھ سے پہلے میں کوئی شادی نہیں کروں گی تم کرنا تو کر دینا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی دو بیویاں ہوں تین ہوں چار ہوں وہ بھی جنت اس کو ملے گی لیکن اگر میں نے کہیں دوسری شادی کر لی تو پھر تو جنت میں ہم کسے نہیں ہوں گے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم تمہیں موت آ گئے یہ دعا تو خیر میں پڑوں گی لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں تاکہ اللہ ہمیں قیامت میں بھی اکٹھا رکھے تو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو یہ غلط بات ہے اسلام اسلام ہے اللہ کے آحکام جو ہے وہ ہمارے خواہشات سے کہیں بہت بلند و بالا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر مجھے موت آ جائے تم فوراً عدت کے بعد شادی کر لیں اور اس کے بعد کہتی ہے میرے شوہر نے دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر مجھے موت آ جائے تو میری بیوی جو ہے نا اس کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو اس کا ہر لحاظ سے خیال ہے تو بیوی فرما دی باتیں ہوتی نہیں ہیں اور ہو گئی اور چلی اب جناب عہد کا جب موقع آیا تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے خود دعا مانگی کہ یا اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور میں شہید بھی اس حال میں ہونا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کٹے ہوں میرا کان کٹا ہو میرے ناک کٹے ہوں میرے ہونٹ کٹے ہوں تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اللہ پوچھیں کہ عبد اللہ تمہارے کان کے درگے میں یا اللہ تو آپ جانتے ہیں تیرے راستے میں تو کٹے جب اللہ فرمائے کہ عبداللہ تمہاری ناک کو کیا ہوا تو میں کہوں یا اللہ آپ جانتے ہیں تیرے راستے میں تو کٹھی ہے تو ایک عضو ایک میں اللہ کے دربار میں پیش کر کے گواہ کر سکوں گی یا اللہ میں نے تیرے راستے میں قربانی اس صحابی ہیں اس انداز میں دعا مانگی اچھا خدا کی شان ہے جب تمنا صادق ہو اور دعا دل سے نکلے تو اللہ کے ہاں قبولیت میں بھی نہیں لگتی ہے تو فوراً اللہ کی شان ہے کہ اسی طرح واقعہ پیش آیا جیسے آپ نے دعا کی تھی خبریں اور مشی کی رضی اللہ تعالی الحمبر اصل وجہ یہی بنی ہے نا جی کہ آج ہم جو زلیل ہو رہے ہیں آج جو مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے آج مسلمان ہر جگہ اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور آج مسلمان پہ کوئی رونے والی آنکھ نہیں ہے کوئی بولنے والی زبان نہیں اللہ کی شان نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ کراہیت المحبت دنیا و کراہیت الموت کہ جس دن سے ہم نے دنیا دنیا دنیا دنیا پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ ہر حال میں پیسہ چاہیے ہمارا سٹیٹس ایسا ہو ہمارا بنگلہ ایسا ہو ہماری گاڑی ایسی ہو ہمارے پاس گن مین ایسے ہوں موبائل ایسے ہوں لباس ایسے ہوں اندہ ہے انہ راجے ہوں اور موت کو ہم نے گھبرانے لگے برا سمجھنے لگے اس کا انجام یہ ہوا ورنہ وہ لوگ جو تھے ان کے ہاں دنیا تو کچھ ہی نہیں تھی وہ تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ صاحب ہی کھڑے ہیں اور آپ میں کھجوریں اچھا دو کھجوریں یا تین کھجوریں کھانے میں کتنی دیر لگ جائے گی یعنی آدمی کھجوریں کھا رہا ہوں ہم بھی ہاتھ میں کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس نے جناب کھجوریں پھینکی اور کہا ولّا انی لاجد ری ہر جن ان کے کہنے لگا خدا کی قسم ہے مجھے تو جن عہد کی طرف سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں میں کھجور میں وقت جائے گا جو آ رہے یعنی مقام دیکھیں جذبہ دیکھیں صحابہ کوئی بات ہے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ حضرت خاص ولی رضی اللہ تعالیٰ ہے ساٹھ آدمی ہیں سامنے ساٹھ ہزار کا لشکر ہے کوئی سوچ سکتا ہے کچھ تو کر سکتا ہے کہ ساٹھ آدمی ساٹھ اور ساٹھ ہزار کی کوئی نسبت ہے کہنے لگے ساتھیوں سے کہ موقع اچھا ہے حملہ کیوں نہ کر دیں ان کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں ہم ساٹھ آدمی ہیں وہ ساتھ ہوتا ہے یار ساٹھ ہزار کو چھوڑو ساٹھ کو چھوڑو کبھی اسلام مسلمان جو ہے عدد دیکھ کے تو نہیں لگتا کم منفیت القلیۃ الغل الدفیت القصیرت البید اللہ اللہ چاہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں کو شکست دے دیتی مسئلہ نہیں اور پھر ہمارا مسئلہ تو فصہ شکست ہے ہی نہیں ہمارا مقصد تو اللہ کے دین کی سر بلندی ہے اگر ہم کامیاب ہو گئے الحمدللہ للہ گئے نہیں ہوگا ہمارا کیا بگڑ رہا ہے یہی تو وہ بات ہے اصل جو جو جس کو آج ہم بھول گئے اسی ایک بات سے تو کافر آج یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا ترقی کے باوجود اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اتنے جدید وسائل کے باوجود آج بھی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن سے یہ جہاد والی آیتیں نکال دو کیا قرآن ہم پڑھتے ہیں تم تو نہیں پڑھتے ہو نا تمہیں کیا ڈر ہے پڑھنے دو تم آپ بھی پڑھو ہم نے کبھی کہا ہے تم اب کتاب سے فلان سفا نکال دو ہم نے کبھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ انجیل سے فلاں سفا نکال دو آپ توراج سے فلان سفا پڑھو لیکن ان کو جناب ایسا کہ نصاب بدل دو اور آیات جہاد نکال دو کہتے ہیں کہ یہی تو ایک چیز ہے کہ ایک بچہ جب پڑھنے بیٹھتا ہے ایک استاد کے پاس اور جب وہ پڑھتا ہے جاہدو وہ پڑھتا ہے قاتلو وہ پڑھتا ہے یا یاہد القفار وہ پڑھتا ہے کہ لا لاتی رفی سبیل اللہ عباس پھر اس کو کون روک سکتا تو بہرحال اس نے دعا کی اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت شہید حضرت جب شہید ہو گئے اور ان کی عدت وفات جو تھی گزر گئی اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ بی بی ام سلمہ جو ہے اس وقت حاملہ تھیں جب شور ہو اچھا جب حاملہ تھی تو اصول یہ ہوتا ہے کہ عدت جو ہے بروضا حمل ہے اچھا یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اگر حمل نہ ہو تو چار مہینے دس دن اگر حمل ہو پھر دیکھنا پڑے گا چاہے دو دن کے بعد بھی روزہ حمل ہو جائے تو ختم ہو یعنی اگر ایک عورت حاملہ تھی شہر فوت ہو گیا دس دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا بل پارے تو اور اگر حمل نہیں تھا تو چار مہینے دس دن دیکھنا پڑے گا کیوں اگر کچھ بھی پیٹ میں ہو تو چار مہینے دس دن کے بعد وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو واضح ہو جاتی ہے بات کہ اس کا خالی ہے یا بچہ ہے تو جب آپ کی عدت گزر گئی تو آپ کو عدت گزرنے کے بعد نکاح کا پیغام دیا حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ میں کوئی شرم نہیں تھا دین سے کوئی شرم نہیں اور ہم لوگ پتہ ہی کوئی ایسی قوم پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں حرام سے تو شرم نہیں آتی لیکن حلال سے شراب حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا بی بی مسلمان انکار نے کہا نہیں میں شادی اور یہ بھی بی بی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ دعا تو بڑی حضور کی انہیں ارجن لیکن میں کہتی تھی دل میں کہ واقعی اللہ تو قاتر ہے کہ عبد اللہ خیر میں یکون خیر من نبی سلما میرے شوہر سے اچھا ہو کون سکتا ہے میرا شوہر تو اتنا اچھا تھا کہ اس سے اچھا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کون ہو اچھا بیبی امرسلم بھی ماشاء اللہ اپنے دور میں یعنی حسن جمال کا مرکب اس لیے بیوی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ان کا جب نکاح ہوا تو فرونی لگتی مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اب ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی عزم کے سامنے یعنی اللہ نے ایسا جمال دیا تو بی بی فرماتی ہے کہ حضرت بوب اکر پیغام دیا تو آپ نے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے پیغام لے کر تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ عمر کیوں آئے ہو تم تو, تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تاج ام سلمہ جلدی نہ کرو میں تمہیں اپنے لیے مانگنے نہیں آیا مجھے حضور نے بھیجا ہے میں حضور کا پیغام لے کے آیا ہوں میں تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں میں نے کہا حضور کی ذات سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن میرے کچھ احوال ہیں حالات ہیں میں جلدی سے فیصلہ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا بہران حضور کا پیغام تھی, تھا میں نے آپ کو پہنچا دیا تو کہتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لیا جب آپ آئے تو میں نے کہا کہ یارسلر دنیا میں کوئی آپ سے اچھا ہو سکتا اور دنیا میں اس سے بڑی بدنسیبی کیا ہوگی کہ آپ پیغام دیں اور وہ عورت قبول نہ کریں اور اس سے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ عورت کو شوہر ملے اور میرے خاتم لمبیا لیکن حضرت میرے کچھ مسائل ہیں ان کیا مسائل انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میری عمر کافی ہو گئی خواب نے فرمایا میں میں اس بات کا کیوں فکر کرتی اب بھی میں عمر میں تم سے بڑا ہوں میری عمر تو تم سے زیادہ ہے میرے یہ تمہر سلا ختم ہو گیا میں کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے یہ بات تو چلو ختم ہو گئی تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ انزاد آیا میرے بچے ہیں چار تو چار بچوں کو جو دوسرا شوہر ہے وہ کیوں پالے گا تو میں اپنے بچوں کے لیے بیٹھ جاتی ہوں زندگی گزار لوں گی نے فرمایا کہ اب تو تمہارے بچے نہیں ہوں گے اگر تیرہ اور میرا نکاح ہو گیا تو وہ بچے میرے شمار ہوں گے ان کی ذمہ داری بچ گئے ہوں گے یہ مسئلہ بھی ہو گیا تیسرا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک تو شدید غیرت والی عورت ہوں مجھے برداشت نہیں ہوتی کوئی بات تو میں کیسے گزارا کروں گی باقی بیویوں کے ساتھ میں تو شدید حیرت والی عورت ہوں اور دوسرے ارس اللہ آپ کو یہ محسوس سفر میں میں زبان کی بھی تیز ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے ایک لفظ نکلے اور میری تو آپ متباہ ہو جائے شان رسول پیغمبر کا مقام عزمت رسول اور میں کوئی لفظ کہہ بیٹھوں یا میں آپ کی دوسری بی بیوں پر غیرت کھا کے گزارا نہ کر سکوں ان سے میری لڑائی شروع ہو جائے تو یہ میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری حدت کو تمہاری شدت کو اور سختی کو دور کر تو اس نے بی بی بیم نے کہا کہ رسول اللہ پھر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ولی بھی تو کوئی نہیں نا تو آپ نے فرمایا تیرا بیٹا ہے وہ بھی تو بلی ہے وہ بھی تو اسبات میں شامل ہے تو اس کا پھر کیا انکار ہو سکتا ہے میں تو یہی چاہتی تھی کہ ہر بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کل کسی ایک پہلو سے بھی کوئی میری غلطی آپ کے سامنے نہ آئے کہ میں نے بات چھپائی تھی یا میرے باپ سے ان کے اندر تھی تو قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے قبول فرما لیا حضور کا نکاح ہوا اور حضور اس کو اسی حجرے میں لائے جس میں بیوی زینب بنت خدمات کیونکہ بیوی زینب تو دو مہینے رہنے کے بعد یا آٹھ مہینے رہنے کے بعد پہت ہو گئی تو وہ حجرہ مبارک خالی تھا تو بیوی ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی لے آئے آپ کا نکاح مبارک ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے عرض کیا کہ بی عائشہ بی فرماتی ہیں کہ جب نکاح ہوا تو میں رونے لگ گئی تو آخر مجھے بی بی ہفسہ نے آ کے تسلی دی اور کہا عائشہ لماز ادب کی میں نے کہا بیوی بی مسلما کا تو سنا ہے اتنا بڑا جمال ہے میں نے تو دیکھی نہیں ان نے کہا اللہ کی بندی کتنا بھی جمال ہو کچھ ہو چار بچوں کی ماں ہے بوڑھی ہو گئی ہے تو بخار خواہ ہو رہی ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر مجھے تسلی ہوئی ہاں بات تو ٹھیک کہ ان شاء اللہ حضور کے دل سے ہمارا مقام نہیں گرے گا تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا ہری نبوت میں تشریف لے آئیں رضی اللہ و اللہ عالم الفنی عالیم تبارینا دو بوڑھے آدمی تھے ان کی نوجوان بیٹیاں تھیں دونوں نے فیصلہ کیا آپس میں کہ ایک دوسرے کی بیٹی سے شادی کر دیں شادی بحر کر لی انہوں نے لیکن جب سے شادی ہوئی ہے بیمار ہو گئی یہ تو ہونا تھا اس طرح کے کاموں میں یا بوڑھے شادی کریں گے تو کیا ہوگا پھر یہی تو ہوگا اب ان سے کہیں قبر کی تیاری کریں اور تو کوئی علاج ہے نہیں میں حکیم تو ہو نہیں کوئی حکیم ہو تو اس سے گروسا شاہ لیں لیکن اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ آٹھ دن کا مرتا چار دن میں مر جائے گا بھائی نوجوان بیویوں کے جب حقوق ادا کرو گے بچے کا کچھ تو چلو گے زندہ رہو گے نا جنا زندہ کرنی تھی کو بوڑھی چوری سے کر لیتے اللہ کے بندے پر اللہ شفات ہے تو مزاق کی بات نہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں چہلم کرنا چاہ رہا ہوں چہلم تو خالص بدت ہے سو فیصد بے دت کے بجائے گنا ضرور ہوگا آپ جتنا چہلم پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی والدہ کے لیے قرآن شریف لے کے مساجد میں رکھ دیں مدرسے میں دے دیں تاکہ ان کی جب تک قرآن پڑھا جائے ان کو ثواب ملتا ہے یہ کیا ہے کہ چاول پکائے اور چہلم ہو گیا صوفیا کے کلام کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت میں شریعت میں تو کلام ان کا حجت نہیں ہوتا لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ٹھیک ہے جو خلاف ہوگا ہم اس سے چپ کر جائیں گے کیونکہ اللہ و عالم ان نے کس حال میں یہ بات کی ہے بہرحال شریعت میں وہ بات حجت نہیں ہوتی شریعت میں حجت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے اصل استعمال جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اجماع اور اس کے بعد قرآن و سنت کے مسائل سے قیاس تو یہ ہمارے صوفیہ جو ہیں ان کا تو so, امتحان جو ہے قران سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم وتب عنا انک انت التواب الرحيم اللهم انا نسالک من كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالک من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من نروز من شر مستعادك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فعليك الطقلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم